شہدی فعیون فعیون تم تلون اے میرے نبی آپ کہہ دیجیے بے شک وہ موت جس سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو وہ تم سے ضرور آ ملے گی پھر تم اس اللہ کی طرف لوٹا دیے جاؤ گی جو غائب و حاضر تمام باتوں کا علم رکھتا ہے پھر وہ تمہیں ان تمام اعمال کی خبر دے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خبر دی ہے کہ اے یہود تم اپنی زبان سے جس موت کا نام لینے سے بھی ڈرتے ہو کہ وہ کہیں تمہیں آ نہ دبوچی اور کیفر کردار تک نہ پہنچا دے اس سے تم بچ نہیں سکو گی اور قیامت کے دن غائب و حاضر کے جاننے والے اللہ کے سامنے کھڑے ہوگی جو تمہیں تمہارے کالے کرتوتوں کی خبر دے گا اور ان کا پورا پورا بدلا دے گا